اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے امیدوار نہیں ہیں جب ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہماری آیات کی طرح متوجہ نہیں استحزا کرتے ہیں ان کو سنجیدگی سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں قرآن غیر اور بد دل ہو اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن آپ پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کریں اٹس ٹو رجڈ یہ تو بہت سخت ہے آخر ہماری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے کچھ کیو ٹیک ہونا چاہیے کچھ ہمارے بابودوں کو آپ مانیں کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں کچھ نہ کوئی مساجحت کی نوش ہونی چاہیے یہ قرآن تو بالکل ان ہے بہت ریجڈ ہے قرآن غیر لہٰذا اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے اور بدل ہو یا اسی میں کچھ ترمیم کر لیجئے تھوڑی بہت چیزیں نکال دیجئے اس میں سے کوئی ما یقون تلقا نفسی نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں ان ما میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے میں پابند ہوں میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی کوئی ترمیم و تمسیح نہیں کر سکتا اتنی اقابی رسے تو ربی آداب یوم مجھے خود ڈر ہے اگر میں اپنے پرور نگار کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا کل شاء اللہ ہو بات ان سے کہیے دیکھو اگر اللہ چاہتا میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا ولا اذرا کم نہ میں یہ تم تک پہنچاتا تمہیں واقف کراتا اس سے لَبِسْتُ لبیث توفیق قبل قَبْلِهِ تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان عمر گزار چکا ہوں چالیس برس تمہارے ماں بہن رہا ہوں میں نہ کوئی شاعر تھا نہ شاہر تھا نہ میں نے کہیں کوئی مراقبے سیکھے نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی میں نے کہیں بھی میری اس طرح کی کوئی دلچسپی رہی ہے تمہارے علم میں ہے کہیں میں نے کوئی مشق کی ہو اگر کوئی شر ادیب بننا چاہتا ہے تو مہر کوئی بش کرتا ہے کوئی شعر کہنا چاہتا ہے تو مشق کرتا ہے پھر رفتہ رفتہ بن جاتا ہے اس کی صلاحیتیں نکھر جاتی ہے تم نے میرے پوری چالیس برس کی زندگی میں کوئی ایسی شے دیکھی من قبل ہی اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں افلا تاخر تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے فمن ازمن افطلاً تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں گھڑ کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں مجھ سے بڑا گناہ کوئی نہیں لیکن دوسری طرف اوکش زبان آیا تھی اور اگر یہ واقع اس کی آیات ہے تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے برابر کی چوٹ اب آ ہیں اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا روش اختیار کر رہا ہے المجرم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے وہ آبد الب اندو الرحم الفاؤ اور یہ لوگ پوچھتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے وہ یقون اب یہ ان کا عقیدہ کہ وہ جو اہل مکہ تھے اہل عرب تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ کریٹرز آف دیونیورس ہیں کائنات کے پیدا کرنے والے نہیں کائنات اللہ نے بنائی ہے مدبر بھی وہی ہے ہاں یہ جو ہیں ہمارے بت ہم نے جن دیویوں دیوتاؤں کے نام پر یہ تراش رکھے ہیں یہ لاڈنے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں یہ یا اولیاء اللہ ہیں بڑے اونچے مقرر بارگاہ ہیں یا یہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے ہم ہا شفا وہ ہمارے شفا ہے سفارشی ہے اللہ کے بتانا چاہتے ہو وہ شیک جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں یہ وہی بات ہے جو آیت القسی میں, میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ شفاط احومی کیسے یا لم و ماں بینا تون شائن آخر کو گواہ کوئی سفارش کیا کہے گا سفارشی کھڑے ہو کر کہ اللہ تجھے معلوم نہیں یہ آدمی میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے یہ ٹھیک آدمی ہے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں کوئی کہہ سکتا اللہ اللہ کو بتانا چاہتے ہوم پھر سبا واؤ اور پھر یہ کس دوسرا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ وہ ہستیاں جن کو کہ تم شفا سمجھتے ہو وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں نہ آسمان میں کیا ہے نہ زمین میں ہے وہ اللہ کو کیا بتائیں گی یہ معاملہ جو ہے اس کیس کے فیکٹس جو فائل پر نظر آ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اصل فیکٹس آف دیس دی ذرا مختلف ہے وہ کیا بتائیں گے صبح نہ ہو تعلیم مایوشن بہت پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ تعالی ان چیزوں سے جو اشرک کر رہے بابا کان النا سے واحدہ اب یہ وہی بات آ جو ہم آیت الاختلاف سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو انتظامی تو ایک ہی امت تھی امتن واحدتن فخت بعد میں انہوں نے اختلاف کیا ولاول گلے متون سبقت میرے اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے پا چکی ہے یعنی ہر امت کے لیے ایک اجل ہے بلے کو امتن اجل ہر فرد کی ایک اجل ہے ہر امت کی اجل ہے ہر قوم کی اجل ہے اس پوری کائنات کی ایک اجل ہے اس دنیا کی ایک اجل ہے تو اگر وہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی وہ لولا کل مت سبقت میں رب میں کل خود فی ماں فیختر تو فیصلہ کر لیا جاتا ان کے ماں بہن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں وہ یقول انضلاء آئے تو میر رب میں ہی وہی مضمون چل رہا ہے اور وہ کہتے کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی کوئی بوجھدا کوئی حصے بوجھدا ان پر رب کی طرف سے فقل فقول غیب اللہ کہہ دیجیے یہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے اختیار میں ہے فن پس ہوں بس انتظار کرو امی ان باتوں من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ مشیت سے کب کیا شہ ظہور میں آتی ہے وہ ایجاس و رحمت مست ہوں اور جب ہم لوگوں کو کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کے اوپر آ گئی تھی ایزا لحم مکرم فی آیات نا تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں بھی مختلف روایات سے ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں حضور کی بے شف کے بعد کہیں کوئی قہت بھی ایک بڑا شدید پڑا اور مختلف قسم کی تکالیف آتی تھی تو اس میں ان کے دل کچھ پسیس جاتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ کچھ حضور کے پاس آ کر بیٹھنے لگے کچھ سننے لگے کو توقع ہوئی کہ شاید یہ کچھ اب بائل ہو جائیں گے مان لیں گے لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو گئی اور اللہ کی رحمت آ گئی تو ادک ناسم رحمت ممب درام در ست ہوں اضا لحم مکروم کی آیات پھر وہ ہماری آیات کے ساتھ سازشیں شروع کر دیتے ہیں ان کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے ہیں بول اللہ اصراء و ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چالیں تدبیریں کہیں زیادہ تیز ہیں تم بھی کر رہے ہو چالیں چل رہے ہو تدبیریں کر رہے ہو لیکن اللہ کی جو تدبیریں ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے ان نہ رسولانا یا تبون اور ہمارے جو فرشتے ہیں ہمارے جو پیغام ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں جو بھی تم چالے چل رہے ہو جو سازشیں کر رہے ہو وہ سید رکن فل پر باہر وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر میں بھی اور باہر میں بھی خشکی میں بھی اور دریا میں بھی یعنی لیے پھر رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود انسانوں کے لیے سارا اس کا جو نظام تبھی ہے یہ قانون قدرت ہے گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سواری بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہے جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو جہاز میں ہوتے ہو برنا اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر خوشگوار اور ہوا کے ساتھ موافق ہوا چل رہی ہے خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور کشتیوں کا کافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے فرحو بے بڑے خوش ہیں بڑے آرام سے چل رہے ہیں کچھ وہ پینے پلانے کی محفل بھی چل رہی ہو کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہو رہا ہو عیش ہو رہے ہیں جا تھا ری کہ اچانک پھر ایک جھک کر چلنا شروع ہوتا ہے تیز ہوا آتی ہے وہ جاج بالکل مکان اور پھر یہ کہ موج ہر طرف سے آتی ہے پہاڑ جیسی موجیں اٹھ اٹھ کر آ رہی ہیں ان کی طرف وہ ذن عنہ اور اس وقت پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا وقت آ گیا, ہمیں گھیر لیا گیا ہم دو گر گئے دا اللہ مخلصین اللہ الدین اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خارج کرتے ہیں اس وقت انہیں کوئی دیوی یاد نہیں آتی کوئی دیوتا یاد نہیں آتا چنانچہ یہ واقعہ ہے بہت اہم یہ جو ہم توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب مشرقین عرب سے کہہ دیا گیا کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں مہلت دی گئی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو ایک چیز جو امپلائڈ تھی اس میں کہ یا پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو ابو جہل کا بیٹا اکرما بعد میں ایمان لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھاگے اب ابو جہل کے بیٹے تھے تو جیسا باپ پتا پر پوج پتی پر گھوڑا تو وہ سرکش ابو جہل کا بیٹا اکرما تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس اس زبردستی کا اسلام تو میں نہیں لاؤں گا لہذا وہ عرب کو چھوڑ کر اب ہجرت کر رہے ہیں ہفشہ کی طرف وہ سمندر میں تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت زبردست ہوا چلی اور طوفان آ گیا اب وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرق تھے لیکن پکارا انہوں نے اللہ کو صرف اللہ کو. کسی کو نہیں نہ لات کو نہ کو نہ ہوبل کو نہ مناد کو کسی کو نہیں اس پر یہ چونکے کہ یہ بات جس کو اب ہم پکار رہے ہیں تکلیف میں کسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی طبیعت جو ہے مائل ہوئی واپس آئے ایمان لے آئے اور پھر وہ بڑے ہی یوں سمجھئے کہ بہت زبردست مجاہد ثابت ہوئے اور یہ جو ملک دین زکات تھے ان کے خلاف اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے کارہائے ہائے نمایاں سر دی حضرت اکرما ابن ابھی جہاں تو یہ جو ایک ہے کہ فطرت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات باقی یہ سب تم نے کچھ گھر لیے ہیں لیکن یہ ملمہ اتر جاتا ہے ذرا رگڑا لگے تو اوپر کے ملمے اتر جائیں گے جو اصل فطرت کے اندر اللہ کی جو معرفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ ابھر کر آ جائے گا دا اللہ محلسین اللہ الدین تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خارج کرتے ہوئے لائن انجے تنا منحاظ ہی کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی نہ من شاکرین تو ہم ہو جائیں گے یقیناً بہت شکر کرنے والوں میں شکر گزار اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں نہ پھر سرکشی ہے پھر اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جا رہا ہے یا اے لوگوں اے انسانوں تمہاری یہ ساری بغاوت اور ساری شرارت اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا متاذ حیات دنیا اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے برتنے کی چیزیں جو تم برت رہے ہو سم علئے نہ پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے فن و نب حکم پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے ان دما الحیات دنیا کا مائن ننز اللہ منصوبہ اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے آسمان سے فختلا تب ہی نبات العرض تو اس کے ساتھ دقت آتا ہے زمین سے سبزہ پانی برسا زمین بے آب و گیا تھی کوئی ہریالی نہیں تھی نہ کوئی گھاس ہے کچھ نہیں ہے بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریابل کر آ گئی ہے فختلا تبھی نبات الر نبات تو زمین میں موجود تھی اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے مما یاقول الناسک جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں ون انعام اور جو چوپائے ہیں اور حیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں حتّا اذا اخذت الارض رخ رفہا یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے اور یہ دیکھیے بڑی خوبصورت الفاظ ہیں زمین جب اس میں سرسبز ہے شاداب ہے کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہے وہ سرسوں کے پھول ہیں وہ پیلا گہنا جو ہے اس میں پہنا ہوا ہے تو قرآن مجید لفظ استعمال کیا وہ اپنا پورا طرح سنگھار کر لیتی ہے عطاع ارد ظہر رہا وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی بس زینت اور خوب مزین ہو جاتی ہے سولہ شنگار کر لیتی ہے وزن اہل ان کا دادرون آ رہے گا اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں یعنی فصل ہماری تیار ہے بس اب دو دن کی بات ہے یا پرسوں کاٹنی کا لیکن کیا ہوتا ہے اٹاہا امرونا للن اور نہارن کیا اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باغ پر رات کے وقت یا دن کے وقت پجالنا ہفیدن کا لمتا ہونا اور ہم اس کھیتی کو یا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں ساری ان کی محنت اکارت گئی ساری ان کی امیدیں جو پانی پھر گیا یہی معاملہ انسان کا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے لیکن جب وقت آئے گا موت کا جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے کزال کا نفسر الیات اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کرتے ہیں یہ قومی تفقرور ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں وہ ید اللہ دار السلام اور دیکھو اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بیاضی مینشا اللہف مستقیم اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یا ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا تعلیم ہوتا ہے اس کو اللہ صلاب مستقیم سیدھے راستے کی طرف نل نظین احسن <وَزِعَادَة> وہ لوگ کہ جو احسان کے روش اختیار کریں گے بھلائی کے روش اختیار کریں گے انہیں حسنہ ہی ملے گا انہیں بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا بس زیادہ بلکہ اور بڑھ کر ملے گا ولا رق ہوں قتر ہوں ولا اور ان کے چہروں پر نہ مسلط ہوگی نہ سیاہی نہ رسوائی نہ ذلت الاح کا ساب الجنا یہ ہوں گے جنت والے حمفیہ خارے دور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ولوین کسب ال سید اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائی جزا سید بے وسلحا ان کے لیے بدلہ ہوگا سید برائی کا اسی جیسا. زیادہ اور ان کے اوپر ضلعت اور ندامت جو ہے اس کے سائے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہوں گے ماںم بن من اللہ من عاصم نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا کاننما ارشیت وجوہ کتاب من اللہ مزلم ایسے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ ان کے اوپر سیاہ تاریخ رات کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ آ گئے ہیں الاقاص النار یہ لوگ ہوں گے جہنمی ہم فیحا خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ یوم نشر یمیان اور جبکہ ہم ان سب کو جمع کریں گے سمن نقور مکان اکم انتم وشرکا کم پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مکان کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر انتم تم بھی اور تمہارے شریک بھی اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ انبیاء فرشتے جن کو پوجا گیا جن کے نام پر مورتیں بنائی گئیں یعنی ایک تو وہ کہ جو ہوائی دانت منات اس دان قوم نے کچھ پتہ نہیں لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کو پوچھتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے ود اور سواح وہ آئے گا جب ہم سورہ نوہ پڑھیں گے پچھلے زمانے کے اولیاء اللہ تھے ایک لوگ تھے ان کے انہوں نے بت بنا لیے ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے قبریں پوچھتی ہیں لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی شراکات کی بات ہو رہی ہے کہ جو دیکھ لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں فرشتے ہیں ارواح ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے دیکھ اور اونچے بندے ہیں تو ہم کہیں گے نقور علی ندی نہ مکان کو اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا سب یا سب ابن مریم وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معاہدہ کے آخر میں تو عبد جو ہے اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے بینہم تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے منقطع کر دیں گے و کالا ما کن تمہ تاب وہ جو ان کے شریک تھے جن کو وہ شریک سمجھ کر پوج رہے تھے اللہ وہ بری تھے شیخ عبد القادر دلانی بری ہیں اس سکھ سے جو ان کے لیے ان سے دعائی کرنے والے استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرک اس سے شیخ عبد الخال جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بری ہے یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی مبال نہیں ہے وہ تو اپنی زندگیاں گزار گئے تھا ان کا خلق لہا ماں کسمت و لکم ماں وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر وہ تو الٹا مقدمہ دائر کریں گے وہ کالش جن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا وہ کہیں گے ان سے ماں کن تمہیں یا نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے ہماری بندگی نہیں کرتے تھے فقفہ بل شہید بہن اللہ تو تمہارے اور ہمارے مابین اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے ان کنان عبادت کم کہ اے بربختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو لازمن ہم تمہاری عبادت سے بندگی سے غافل تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہم پر کوئی الزام نہیں ہم بڑی ہیں تم سے اور تمہارے سکھ سے یہ تم کرتے رہے ہونا لے کر تبلو کلسماس نفت اس دن ہر جان کو پتا چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیا تھا وہ ردو الا مولاح اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے وہ دلان ماقانو یفتر اور جو انہوں نے گھر لی تھی چیزیں افطرا کیا تھا وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گا اور وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور گم ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں جن کو سہارا سمجھا ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایسے چپات ہوگی اور ایسے بزرگ ہمیں بچا لیں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں گے وہ سب کا سب معلوم ہوگا کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا اور میں سمائے و لفظ ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رسک پہنچاتا یا کون ہے وہ کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ہے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنکھیں بھی ومنگ الحائی امن المیت ہے اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وہ یقریج المیت امن الحائی اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے ومنگ العمر اور کون ہے تدبیر عمر کرنے والا سید وہ کہیں گے اللہ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے مشتین عرب اللہ کے کام ہی افلا تک تو پھر ڈرتے نہیں ہو پھر تم نے یہ کیا چیزیں جو ہے گھڑ لی ہیں کہاں سے یہ عقیدے لے آئے ہو کہاں سے یہ دیویاں اور دیوتا تم نے تراش لیے ہیں ضال کمل ماہ رب تو وہی تو ہے اللہ تمہارا رب برحق حق مادہ فادا بادل حق بلال تو حق کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے اس حق کو مضبوطی سے تھامو اور کسی اور گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو فن تس تو کہاں سے تم لوٹائے جا رہے ہو پھیرے جا رہے ہو یعنی حق پہ آ گئے، پہنچ گئے کہہ دیا اللہ لیکن پھر جو ہے کوئی ایک جو ہے چور دروازہ لیا اور کسی عقیدے کی جو پگڈنڈی گھڑ لی کزالے کا حق مت کلے متو رب کال الدین پھنسا اسی طریقے سے راس آئی ہے راس آیا ہے کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کے ربیش اختیار کی انہوں لائیو نون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تیرے رب کی وہ بات ثابت ہو چکی ہے